امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جب شام کی طرف روانہ ہونے کا قصد کیا تو آپ نے اس موقع پر یہ کلمات ارشاد فرمائے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر چھیالیس میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میں سفر کی مشقت اور واپسی کے اندھو اور اہل و مال کی بدحالی کے منظر سے پناہ مانگتا ہوں اے اللہ تو ہی سفر میں رفیق اور بال بچوں کا محافظ ہے سفر و حضرت کو تیرے علاوہ کوئی یکجا نہیں کر سکتا کیونکہ جسے پیچھے چھوڑا جائے وہ ساتھ ہی نہیں ہو سکتا اور جسے ساتھ لیا جائے اسے پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا علامہ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس کلام کا ابتدائی حصہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس کے آخر میں بلیغ ترین جملوں کا اضافہ فرما کر اسے نہایت احسن طریقے سے مکمل کر دیا ہے اور وہ اضافہ سفر و حضر کو تیرے علاوہ کوئی یکجا نہیں کر سکتا سے لے کر کلام آخر تک ہے